أعوذ بالله من الشيطون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله ضلفتح ورأيت أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا سورة النصر تيسي سورة مسئك فى سرح مبارکہ ہجرت کے بعد مکمل نازل ہونے والے سورتوں میں سے آخر سرح ہے جیسے کہ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اس سرح مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی جو خوشخبری سنائی تھی اور ہر چار سو دین اسلام کے غلطی کا غلبی کا جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ جب اللہ کی مدد سے مکہ فتح ہو جائے اور مکہ فتح کے بعد آپ لوگوں کو کثرت کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہونا دیکھیں تو گویا آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے جو ذمہ داری پیغام دین کے پہنچانے کے آپ پہ اللہ تبارک نے فرض کر دیا تھا اور جس کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے حمد اور اس کی تسبیح کرنے میں مشغول ہو جائیں کہ اس کے فضل و کرم سے آپ اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہو اور اسے دعا کریں کہ اس خدمت کے انجام دہی میں جو بھول چوک یا کوتا جو خلاف اولا اعمال پر محیط ہو سرگرد ہوئی ہے اس پہ آپ اللہ تبارک و وطالعہ سے استغفار کریں اس لیے کہ قرآن جیت میں جہاں جہاں پیغمبروں کو استحفار کرنے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے اور اللہ نے جو ان کو تلقین فرمائی ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ خدا نا فاصلہ پیغمبر کہیں گناگار تھے اور یہ تو استغفار کی ترغیب ان کو گناہوں ہو کے معافی کی غرض سے دی گئی بلکہ پہلے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جہاں جہاں پیغمبروں کو قرآن مجید میں اللہ نے استغفار کے بارے میں کہا ہے تو اس استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دراجات کو بلند سے بلند تر فرماتے ہیں جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ توب اور استغفار کرو اور مجھ دیکھو میں دن میں سو مرتبہ سے زیادہ توب اور استغفار کرتا ہوں تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ جب آپ اپنی ذمہ داری پورا کر چکے اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی سے فارغ ہو چکے تو اب اپنے رب کے حمد و ثناء بیان کریں اور اس سے استفار کریں بے شک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے جی باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے جب آ جائے نسر اللہ اللہ کی مدد ولفت اور فتح فتح سے مراد کسی عام مارکی میں کامیابی کا حصول نہیں ہے بلکہ اس فتح سے مراد ایک ایسے ابدی کامیابی ہے کہ جس کے بعد کسی طاقت کو اسلام کے نابود کرنے کا فکر باقی نہ رہے وی تمناسا اور آپ دیکھے لوگوں کو ید خود مل رہا کہ وہ داخل ہو رہے ہو اللہ کے دین میں افواجن گروہ کے گروہ تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر لیا اب آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو چکے لہٰذا بحمد بس آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے حمد کے ساتھ اپنے رب کے تعریفی کرتے ہوئے آپ اس ذکر میں مشغول ہو جائیے حضرت عاشق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفاد سے پہلے یہ کلمات پڑھ رہے تھے سبحان کب و بحمد کا و اطوب و اور بعض روایت میں یہ الفاظ بھی مروی ہے کہ علیہ وسلم یہ کلمات ورف فرما رہے تھے سبحان اللہ وبحمده استغفر الله واتوب الیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر اپ کے آخری زمانہ حیات میں اٹھتے بیٹھتے اکثر یہ الفاظ جاری رہتے تھے سبحان اللہ وبحمده تو میں نے اے ابن پوچھا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسرت سے یہ ذکر کیوں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے پھر آپ نے یہ سورہ مبارکہ ان کو پڑھ کر کے سنا دی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک روایت میں ہے کہ جب یہ سرح مبارکہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے یہ ذکر فرمایا کرتے تھے اللہم مغفر لی سبحانک ربنا و اللهم اللہم مغفر لی انت انت طواب الغفور مسلم احمد اور ابن ابی خاتم میں یہ روایت منقول ہے حضرت عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سرم برکامن کے نازل ہونے کے بعد رسول نبی تریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لئے مہنت اور ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشہور ہو گئے جتنے اس سے پہلے کبھی آپ نہ ہوئے تھے نسائی طبرانی اور ابن ابی حاصم میں یہ روایت موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وسطر ہو اور آپ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کیجیے یہ معفرت بخش جنوب اور گناہوں کے لیے نہیں بلکہ بلندی دراجات کے لیے ہے ان نہ ہوتا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے یعنی آپ اپنے رب سے دعا مانگو کہ جو خدمت اس نے سپرد کی تھی اس کو انجام دینے میں اگر, اگر, اگر کہیں کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برگزر فرما دے یہ ہے وہ ادب جو اسلام میں بندی کو سکھایا گیا ہے کسی انسان سے اللہ کی دین میں خواہ کیسے ہی کوتا یا کمزوری یا خلاف اولا اگر اس سے کام سرزد ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبر استفار کرے یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی اور کوئی کاہلی ہر گز نہیں دکھائی بلکہ آپ نے تو دین حق کے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ لوگوں سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا تھا لوگوں کیا میں نے تم لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا تو سبوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محاطب فرما کر اور آپ کو مخاطب فرمانے کا مقصد یہی ہے کہ بندوں سے تقسیرات ہو سکتی ہے تو عام بندوں سے جب کوئی تقسیم ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے توب اور کریں اس لیے کہ انسان لا علم ہے ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی کام کو اچھا سمجھتے ہوئے وہ کام اللہ کے نزدیک خلاف اولا درجے پر مشتمل ہو وآخر